نحمد و نصلی و نصلی مولا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد و علی آله و اصحابہ و بارک و, و صلی علی السلام السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کے پسندیدہ پروگرام ٹو ٹائم اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے بہت مشہور واقعہ ناظرین کہ حضرت بہلوز دانا جو مجلوبے شہر تھے بغداد سے باہر ایک ریتیلے میدان میں ریت کے گھروں دے بنا رہے تھے وہ یہ کہ وہاں سے ملکہ بغداد زبیدہ کا گزر ہوا اور پوچھا کہ حضرت آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اور انہوں نے فرمایا کہ میں جنتی محل بناتا ہوں ارض کیا کہ کیا یہ میرے ہاتھ آپ فروخت کریں گے فرمایا کہ میں بناتا بھی ہوں اور میں فروخت بھی کرتا ہوں پھر ارض کیا کہ اس کی قیمت کیا ہے تو فرمایا کہ اس کی قیمت تیس درہم ہے ملکہ بغداد زبیدہ نے وہ تیس درم بہنول دانا کے دستے مبارک پر رکھے اور وہ جو گھروندہ تھا مچھلی کا وہ لے کر اپنے محل کو چل پڑی جیسے ہی اپنے گھر کو پہنچتی ہیں تو ان کے شور ہارون رشید خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا کہ فلاں فلاں مجزوب ہے فلاں فلاں جگہ پر بیٹھے تھے اور انہوں نے جنتی محل بنا رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ کے گھروندے ہیں میں نے ان سے خریدار میں لے کر آ گئی اس وقت ہارون رشید نے ایک چہرے پر ہسی دکھائی اپنی ملکا کو اپنی بیوی کو اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل دیے آپ سوئے اور سونے کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں کہ اہل محشر جمع ہے محشر کا میدان ہے اور ان کی نگاہ محلات کی جانب جاتی ہے جو جنت کے محلات ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک محل پر ان کی بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہے بہت پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں اس کی طرف چل پڑے اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچے اور اس میں داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے وہاں پر ان کو روک دیا کہا کہ یہ تو میری بیوی کا محل ہے تو فرشتوں نے کہا کہ اس وقت اس پر تیرا تصرف نہیں ہے اس پر جو ہے تو مکمل طور پر نگاہ نہیں کر سکتا بلکہ نگاہ نہیں کر سکتا نہ اس میں داخل ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ تو تیری بیوی کی ملک ہے بڑی عجیب کیفیت تھی ناظرین اور اس کے بعد جب وہ جاگے جاگنے کے بعد صبح کا انتظار کرنے لگے جیسے ہی صبح ہوئی تو اپنی بیوی زبیدہ کو سارا ماجرا بیان کیا کہ رات کو میں نے اس اس انداز جنتی محل دیکھا جس پر تیرا نام لکھا تھا ماجرا کیا ہے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں بہلول دانا کے پاس گئی تھی اور اس, اس انداز سے میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ فورن مجھے ان کی خدمت میں لے کے جاؤ اب وہ چلے میاں بیوی دونوں چلے اور جا کر بہن دانا کی خدمت میں ارش کی کہ حضور آپ کیا بناتے ہیں وہ اسی انداز سے ریت کے گھروں بنا رہے تھے فرمایا کہ میں جنتی مائل بناتا ہوں تو ارض کیا کہ کیا آپ میرے ہاتھ اس کو فروخت کریں گے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں تیرے ہاتھ فروخت کروں گا تو پھر ارض کیا کہ اس کی قیمت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس کی قیمت تیس ہزار درہم ہے اب وہاں پر خلیفہ ہارون رشید نے یہ کہا کہ میں نے جب اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے درہم میں فروخت کیا ہے اور آپ مجھے اس کے تیس ہزار درہم بتاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ دیکھے کا سودا نہیں ہے بلکہ دیکھے کا سودا ہے ہم نے تیری بیوی بی کو تیس درہم میں فروخت کیا اور تو اس کو دیکھ کر خریدنا چاہتا ہے تو تیرے لیے تیس ہزار درہم ہے بات یہ تو واقعہ آج میں نے بیان کیا ہے اگر آپ غور کریں تو غلامہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصرف ہے یہ شان ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی جب غلامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں جنت میں داخل کر سکتی ہے جنت کے محلات عطا کر سکتی ہے تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں کتنی رفعت ادا کرے گا اور جنت کی کتنی نعمتیں عطا کرے گا آئیے تمام لوگ مل کر درود پاک نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہ سید مولانا محمد ہمارے ساتھ ناظرین تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے عبدالعزیز ممتاز ہیں آفذ قرآن ہیں خاری قرآن ہیں محترم جناب مفتی سہیل رزا امدید صاحب اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جنت بھائی جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جند بھائی میں آپ کیا بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جنرت بھائی دیکھ رہی ہوں بہت ساری مچھلیاں ہیں اچھا جی بہت ساری مچھلیاں ایک سائڈ سے بہت ساری مچھلیاں دوسری سائڈ سے بہت ساری مچھلیاں دیکھ رہی ہوں اور پھر, پھر میں دیکھ رہی ہوں کہ میں شادی کے لیے میں تیار ہو رہی ہوں اور مجھے جانا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست نے وہ مجھے پیسے نکل چکی ہے اور میں کہہ رہی ہوں رک جاتی تم ان کے ساتھ ہی چل جاتی لیکن وہ نکل گئے اور میں اس لیے تیار ہو رہی ہوں جی اور میرا دوسرا کار ہے دینی بھائی میں دیکھ رہی ہوں ایک مردہ آدمی ہے وہ میری بہن کا دیور ہے <laughs> اور اس کی ڈیٹ ہو چکی ہے اور وہ کام میں را تھا تو مجھ سے شادی کرے گا اور اس کو بہت غصہ آ رہا تھا کیوں کہ جب وہ حیات تھا تو اس کی یہی رضا کی تو مجھ سے شادی کرے گا مجھے بہت قسم کرتا تھا <تصفح> لیکن وہ سب میں ہی اکثر مجھے آتا رہتا تھا کبھی دیکھنے وہ مجھے بات کر رہا ہوتا ہے کبھی دیکھنے وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے جب ब... خواب نے دیکھا تو وہ مجھے پس کر رہا تھا منع کیا بہت غصے میں تھا لیکن اس کی ڈیٹ ہو چکی ہے اچھا مفتی صاحب کوئی پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو پہلا خواب ہے اس کے حوالے سے میں کہوں یہ مچھلیاں کہاں پر دیکھی ہیں آپ میں دیکھیے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام جی جنگا آپ کا پروگرام بہت اچھا بات کر جی جذر میرا یہ خواب ہے کہ میری بچی کو اکثر بلی نظر آتی ہے خارم میں تو وہ یعنی کہ مارتی تھی تو یعنی کہ اس کو لگتا نہیں تھا یعنی کہ وہ بچ جاتی تھی اور اب اس کو ایسا نظر آیا کہ بلی نے اس کو مارا ہے یعنی کہ ایسا خواب نظر آیا بتائیے بین کہ آپ کی بچی کی عمر کیا ہے بچی کی عمر تو سولہ سال ہے بیمار تو نہیں رہتی بیمار تو نہیں رہتی نہیں بیمار نہیں رہتی ہاں تعلیم کے بارے میں پڑھتی ہے وہیں سے رکاوٹیں آ رہی ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید سلامت کرتا علی السلام بہن نے پور سے یہ پوچھا پہلا خواب کے بہت ساری مچھلیاں ہیں اور ڈر فیزر میں رکھی ہوئی ہیں اور سب کی سب ان کے سامنے موجود ہیں دیکھیں مچھلیوں کو پانی میں خواب میں دیکھنا یہ تو بہت اچھا ہے معاببرین نے فرمایا کہ جتنی مچھلیاں دیکھی جائیں پانی میں تیرتی ہوئی زندہ تو اتنی ہی زیادہ خوشی اتنی ہی زیادہ نعمتیں ملنے کی امید ہوا کرتی ہیں لیکن یہاں پر ڈی فریزر میں دیکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں ملیں گی لیکن کچھ مشکلات اس میں آڑے آ سکتی ہیں کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں اور اس خواب سے یہ بھی اشارہ ہو رہا ہے چونکہ انہوں نے ڈی فریزر میں دیکھی تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں ان کی کچھ پریشانیاں ہوں اللہ رب العالمی ان پریشانیوں کو دور فرمائے دوسرا خواب یہ دیکھا کی شادی میں جا رہی ہیں اور تیار ہو رہی ہیں تیاری مکمل ہے اور جانے کا ارادہ ہے اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے اس کے بعد تیسرا خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ نمبر کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا اور حقیقت میں جب وہ زندہ تھا تو وہ یہی کہتا اس کی یہی مرضی تھی کہ میں میری شادی یہاں پر ہو دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ایسی تمنا ہو اور لڑکی کے حوالے سے اب اس کا انتقال ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ خوف ان کے دل میں موجود ہو یہ سوچتی ہوں کہ اب تو وہ مر چکا ہے اب کیا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے خواب میں آ جائے اب اگر ایسی سچویشن ہے تو اس خوف کی تعبیر نہیں ہے اگر ایسی سچویشن نہیں ہے تو انہیں چاہیے کے مرحوم کو اس سلے کر دیں اور اپنی طرف سے بھی صدقہ کا خیرات کا اہتمام کریں بالکل ٹھیک ہے بات جاری رکھیں گے اور شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو بھائی oh, جی وعلیکم السلام کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کی بہت دعا ہے آپ ٹھیک ہیں جی جنید کر رہے ہیں جی فرمائیے جنیش بھائی جی میں فرمائیے خبر قبر دیکھتی ہوں اور مطلب اس میں مطلب مجھے رہے ہوتے ہیں مطلب میں کہتی ہوں کہ نہیں مجھے مطلب یہ دنیا نہیں اچھی لگتی مطلب مجھے یہ دنیا اچھی لگتی ہے مطلب جہاں ہے اکثر دو تین خواب دو تین مرتبہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میری بہن بڑی ہیں وہ بھائی کھڑی ہیں مطلب آسمان پہ تو آسمان اوپر دیکھتی ہیں تو مطلب ان کے سفید چادر ایک آتی ہے ان کے اوپر لپٹ سی جاتی ہے تو وہ اتنی خوش ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ چادر مطلب مجھے ہے آسمان سے دوسری بہن کہتی ہیں کہ یہ چادر مجھے دے وہ نہیں مطلب مجھے ملتی ہے تو میری مطلب مجھے آئیے سفید کی چادر اگر آپ کہیں تو میں تیسرا خواب آپ کا بہت شکریہ تو وقت کی خاصی کم رہتی ہے ان شاء اللہ کال کیجیے گا ضرور اس کی تعبیر بتائیں گے جمع کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بچی کو خواب میں بلی نظر آتی ہے دیکھیں بلی خواب میں دیکھنا حقیقت میں پریشانیاں ہوتی ہیں یا بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں تو چونکہ میں نے کیا ہے تو کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے لیکن تعلیمی مرحلوں پر کچھ پریشانیاں موجود تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ جو مشکلات ان کو آرے آ رہی ہیں تو یہی اس خواب کی تعبیر ہے یا خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ان کی بچی کی صحت کے حوالے سے بھی پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو جائے تو میں ان سے کہوں گا ایک تو خود بھی نماز پنجکانہ ادا فرمائے اپنی بچی کو بھی اس بار کی تلقین کریں اور حتل حت امکان صدقہ خیرات کا اہتمام کریں بالکل ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم میرا کال ڈراپ ہو گئی. جی بہن نے یہ پوچھا کہ اکثر خواب میں قبر دیکھتی ہیں دیکھیں علماء معبرین کی اس خواب میں یہ رائے ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر نماز پنجگانہ کا پابند ہے شریعت کے احکامات کا پابند ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو اور زیادہ کریں <سلام> <سلام> اللہ تبارک کا تعالی سے قربت کو اور زیادہ کریں <سلام> <سلام> لیکن اگر وہ نماز پنجگانا کا پابند نہیں ہے اقامت شرع... شرعیہ سے بالکل دور ہے <سلام> <سلام> تو یہاں پر قبر کو دیکھنا در حقیقت اسے جو ہے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ انہاں... انہاں کے اندر کے اندر کے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ آخرت میں منہمے اور ہاں کی تیاری کرے کہ جہاں پر اسے ہمیشہ رہنا ہے اور در حقیقت بعد یہ ہے کہ قبر میں دیکھیں قبر دیکھی ہے اور خواب میں قبر کا دیکھنا تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے رخ کو چینج کرے اور جو زندگی وہ گزار رہا ہے یا گزار رہی ہے اس زندگی کو بھلا کر ایک نئی زندگی ایسی شروع کرے کہ جو زندگی اللہ تبار و بتانا اور اس کے رسول کے کما کے تابے ہو کر جائے اس کے بعد بڑی بہن نے آسمان پر دیکھا کہ سفید چادر آتی ہے اور ان کی بڑی بہن کو جو ہے یہاں پر بات یہ ہے کہ سفید چادر کا آنا وہ بھی آسمان سے آنا تو چونکہ آسمان سے آیا تو اس کا مطلب ہے کہ پر یہ سفید چادر آئی ہے اب سفید چادر کو دیکھنا تو یہ نعمت ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کی بڑی بہن کو اللہ تبارک کا تعالی غیب سے نعمت عطا فرمائے گا لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ان کی دوسری بہن کہتی ہیں چادر مجھے دے دو وہ نہیں دیتی تو نعمتیں جب آپ کو عطا کی جائے تو ان میں کنجوسی نہ کیجیے بلکہ نعمتوں کو تقسیم تقسیم کرنے کی کوشش کریں اور یہ اتنی پیاری بات ہے ناظرین جو مفتی صاحب نے فرمائی کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالی ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان نعمتوں کو منجمد کر دیں کسی بھی طور سے منجمد کر دیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نعمتیں صرف ہماری ہیں لیکن اگر ان نعمتوں کو ہم تقسیم کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالی مزید نعمتوں میں زیادتی عطا کرتا ہے ایک کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام میں رادیا بات کر ہوں لاہور سے جی سر میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اکثر خواتین دیکھتی ہوں کہ میرے پاس بچہ کوئی نہیں ہے چھاتی بھی کافی خطرات میں آتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اکثر خوات میں دیکھتی ہوں کہ میں کسی نہ کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہوں اس کی کیا تعبیر ہے ٹھیک آپ کو بتا دیجیے ذرا کہ کہ میں بہت پریشان ہوں اور غلط اللہ مجھے عزت کی زندگی دے اللہ کریم باہن اللہ کریم میں سمجھ سکتا ہوں کہ بیشتر بلکہ بہت سے گھرانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آج ان کے گھر جو ہیں وہ صحیح طور سے نہیں چل پا رہے اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے لیے اور تمام بہنوں کے لیے جو ہے وہ اچھے اسباب پیدا کر دے اور ان کے گھروں میں خوشیاں ادا کرے جی سب سے پہلے تو بہن کے لیے دعا کروں گا اللہ رب العالمین ان کی اسباجی زندگی کو بہتر فرمائے جو اختلافات دور فرمائے بہن نے جو خواب دیکھا کہ اکثر خواب میں کسی نہ کسی بچے کو یہ گود میں دیتی ہے جنہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ جو بے اولاد خواتین ہوتی ہیں <تصفح> اولاد کی بہت تمنا ہوتی ہے اور ہر وقت سوچتی ہے اور خاص طور پر جب کسی اور کی اولاد دیکھیں کسی اور کے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھیں پھلتا پھولتا دیکھیں تو وہ بہت تمنا کرتی ہیں کہ الامین ہمیں بھی عطا کیا نیچرل بات جی ہے جی ہاں فطرتی بات ہوتی ہے नहीं. اب وہ پورا دن جو ہے ان خیالات میں ہیں, جب رات کو नहीं. سو رہی ہے سونے سے پہلے بھی یہ خیالات ہیں नहीं. اب خواب میں اگر دیکھا ہے اگر ایسی سچویشن ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے नहीं. لیکن اگر ایسے حالات نہیں ہیں بس اولاد نہ ہونے کا ہم ضرور ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے خیالات پر حاوی نہیں नहीं. ہوتا تو اس کی تعبیر ہے کہ ان اللہ مستقبل قریب میں انہیں بچے کی خوشخبری عطا چاہیے جی بات یہ ناظرین کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے بس مانگتے رہنا چاہیے مسائل مسائل دکھ رنج علم تکالیف پریشانیاں یہ زندگی کا نمک ہے اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک کھانے میں نمک نہیں ہوتا کھانے کا لطف نہیں آتا تو یہ زندگی کا نمک ہے یہ پریشانیاں یہ دکھ یہ رنج یہ الم اس زندگی کے نمک کو بس نمک کے طور سے لیں اور یاد رہے کہ کوئی نمک جو ہوا کرتا, کرتا ہے وہ کم مقدار میں ہوا کرتا ہے تاکہ بس کھانا جو ہے وہ مزیدار ہو جائے لیکن اصل جو کھانا ہے زندگی کا وہ نعمتوں سے بھرا ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عادتیں اور نعمتیں عطا کریں السلام علیکم کیا نام جی وعلیکم السلام اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے ہاں جی میں ٹھیک ٹھاک صاحب کون صاحب سے بات کر رہی ہوں میں لاہور سے جی میرا خوا... یہ خواب میں نے ان سے پوچھنا تھا میں نے بہت عرصہ ڈھائی مہینے ہو گئے تقریباً میں ایک خواب بار بار دیکھ رہی ہوں کہ جیسے کوئی مختلف بچہ ہوتا ہر بار میں تو میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں بار بار مجھے یہ خاص بڑے عرصے سے یاد ہے جیسے بہت زیادہ میں یہ بھی دیکھتی ہوں جیسے بہت بڑے بڑے بیڑے ہیں تو میں بیچ میں گھری ہوئی ہوں تو میں نکلنا چاہتی ہوں میں نکل نہیں سکتی بہت بڑے بڑے جیسے بیڑے نہیں ہوتے یہ گائے اور بڑے اچھا اچھا وہ ہوتے ہیں تو میں میں ہوں تو میں نکلنا چاہتی ہوں میں نکل نہیں سکتی مفتی صاحب ہاں جی میں چار بچے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی مفتی دیکھیں یہاں پر یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ چھ مہینے پہلے بھی یہ خواب دیکھا اور بدستوں یہ دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی بچے کو یہ دودھ پلا رہی ہے دیکھیں صرف بچہ دیکھنا اور اسے دودھ پلانا ان دونوں باتوں میں فرق ہے اب یہاں پر یہ پریشان ہو رہی ہے کہ یہ خواب مجھے کیوں دکھ رہا ہے چار بچے ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی ضرورتیں رب العالمین آپ کو مزید بچے عطا فرمائے گا اور آپ کی خاص طور پر آپ انہیں دودھ پلا رہی ہیں یہ دیکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے دین و دنیا میں کوئی مقام فرمائے گا جو آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے گا دوسرا خواب انہوں نے یہ بیان کیا کہ عام طور پر اپنے آپ کو یہ بھیروں میں گیوں میں جو وہ گرا دیکھتی ہیں اس بات کی تعبیر یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گھریلو طور پر انہیں کچھ پریشانیاں لاحق ہوں یا مستقبل کری میں لاحق ہو سکتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو سے محفوظ فرمائیں بس میں یہی ایڈوائز دوں گا کہ نماز پنجالہ ادا فرمائے مبارد. ہر نماز کے بعد گیارہ متبسے فرق گیارہ مرتبہ ناز ابولا خدال شریف پڑھ لیا کریں کیا بات ہے ماشاءاللہ اور بات یہ خاتون کے پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی ولہ اتنی زبردست بات ہے کہ اگر ہم پانچ وقت نماز کے پابند ہو جائیں اور پانچ وقت اللہ کے حضور حاضر ہو کے دعا کریں اپنے مسائل سے چھٹکارا بھی چاہیں اور اس کا حل بھی چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام درخواستوں کو رد کر دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام آ, ایک تو آپ کے پاس وقت چکے کا ہوتا ہے हुँ. تو آپ سے مجھے یہ گزارش کر دیئے ہے کہ آپ کا کوئی ای میل ایڈریس بھی ہے جس سے کوئی معلومات لی جا سکیں یا خوابوں کی تعبیر کے بارے میں پتہ کیا جا سکے خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ خط لکھ کے بھیج سکتے ہیں ڈی ون ٹوینٹی سائٹ کراچی پہ انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جواب بھیجیں گے آپ کہاں سے بات کریں آپ کہاں سے بات کریں میں دھنتے ایر بول رہا ہوں آپ اگر خط بھیجیں گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ مفتی صاحب کو مل جائے گا اس کا جواب آپ تک پہنچائیں گے لیکن اگر آپ ابھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں آپ کی کال گلی ڈراپ ہو گئی چلتے ہیں جناب ایک اور کالر کی جانیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی میرا خیال ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے اچھا مرتی صاحب مصائب کا دکھ کا رنج کا آپ دیکھیں کہ تذکرہ بہت زیادہ بڑھتا چلے جا رہا ہے عالم یہ ہے کہ ہر خواب کی تعبیر کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پریشانیاں یا سلسلے جو ہے نظر آتے ہیں بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا اصل میں یہ بات بالکل آپ کی صحیح کہ کہیں نہ کہیں خوابوں میں تمام کی خوابات میں یہ بات ایک مشترک نظر آتی ہے کہ مصائب و عالم کی جھلک ضرور ہے کوئی مصیبت میں کوئی پریشانی میں کوئی بیمار ہے اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ دین سے دوری ہے ہم نے دین کو یوں سمجھ لیا کہ بہت بڑی بنا ہے جو ہم اپنے اوپر جو لازم کر لیں اس کے احکامات کو ہم نے بہت بڑی چیز سمجھ لیا ہے کہ ہم اسے اگر اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کا احتساب کریں اپنے نفس کا احتساب کریں اور اپنے آپ کو اس زندگی کی طرف لے جائیں جو قرآنی تعلیمات اور حدیث کی یہی بات ہے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر سفر کے بعد اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان اخبار حاضر خدمت ہے شامل کریں گے جناب اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں امبرین بات کر رہی ہوں جھنگ سے جی فرمائیے تو جی میں نے یہ خوات دیکھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ والا جو فلاٹ ہے نا وہ خالی ہے کہ میں رات کو دروازہ کھولتی ہوں وہاں پر بہت لمبے لمبے اور موٹے موٹے سے سانپ ہیں اچھا اور پھر میں اچانک دروازہ بند کر دیتی ہوں تو ایک چھوٹا سا کامپ جو ہے نا وہ دروازے سے اندر اینٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بس یہی مجھے خیال ہے یہ بتائیے کہ کوئی پریشانیاں وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو نہیں جی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی صاحب کیا فرمائی جی امرین نے جنگ سے یہ پوچھا کہ ان کے گھر کے ساتھ والا ایک پلاٹ ہے جو خالی پڑا ہوا ہے تو وہاں بہت زیادہ جو ہے وہ لمبے چوڑے سانپ ہیں اور یہ بتاتی کہ ایک چھوٹا سا سانپ جو ہے وہ ان کے گھر میں انٹر ہو جاتا ہے داخل ہو جاتا ہے دیکھیں سانپوں کو دیکھنا جس طرح کی میں پچھلے پہرن میں بھی ارض کر چکا ہوں کہ در حقیقت جو ہے وہ خواب میں سانپ دیکھے جائے تو حقیقت میں وہ دشمن ہوا کرتے ہیں جتنا چھوٹا سانپ ہو اتنا چھوٹا دشمن جتنا بڑا سانپ ہو اتنا بڑا دشمن ہے اب یہاں پر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا دشمن موجود ہے لیکن چھوٹا دشمن ہے नहीं. اور زیادہ تر دشمنی جو کر رہے ہیں وہ باہر کے افراد خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں صحيح صحيح. ہے اور دوسرا یہ کہ ایک چھوٹا سا دشمن ہے جو آپ کو زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش नहीं. کر رہا ہے اور اس نقصان پہنچانے میں وہ آپ کے قریب ہو چکا ہے صحيح. تو لہٰذا آپ کو بچنے کی ضرورت ہے ان لوگوں سے جو آپ کا اپنا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آپ کے اپنے نہیں وہ آپ کے دشمن ہے صحيح. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن در اصل وہ زندگی میں اپنے ہوتے نہیں ہیں اب اپنے وہی ہوتے ہیں جو بہت چاہ کے ساتھ رہتے ہیں جو خوشی میں بھی رہتے ہیں جو غم میں بھی رہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے قریب والوں کو کے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت قریب نظر آتے ہیں لیکن اصل میں ناظرین وہ جو بالکل دور شخص کھڑا ہوتا ہے نا کبھی کبھی وہ بہت قریب ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ اس کو بہت دور دیکھ رہی ہوتی ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید جی بھائی جی میں بات کر رہا ہوں میں چنور چرحانہ بات کر رہی ہوں جی فرمائی تو میں نے نا دو کار دیکھے پچھلے دنوں یہ بھی میں نے خواب دیکھا کہ میں مزارپنگ کی فکر پر گئی ہوں تو وہاں پہ نا جیسے وہ لڑیاں دیے جل رہے ہیں تو لڑیاں لگی ہوتی ہیں وہ پھولوں کی اس سے نا مجھے دیا گجری میں تو اب میں بڑی پریشان ہوتی ہوں بڑے پتہ کیا ہو گیا کہ میں مزدور چل نہیں سکتی تو یہ دوسرا یہ بتائیں مجھے کہ وہ کن کا ہے اچھا یہ بتائیے خاتون کے مزار کن کا تھا پتا نہیں مجھے زیادہ دہن میں موڑا شریف آتا ہے لیکن ہوتا وہ نہیں ہے موڑا شریفی میں مری میں ہے نا موڑا تو میں سمجھتی ہوں کیوں نہیں ویسے دوسرا خواب کیا ہے آپ کا دوسرا خواب رات کو میں نے دیکھا یہ اسی ہفتے میں دوسرا خواب ہے تو رات کو میں نے دیکھا کہ محفل مزاح پر گئی ہوں چھوٹی بہن ہے تو وہ اسے اندر گئی ہے اندر پتہ نہیں ہو رہا تھا پتا کیا بلا ہے کیا چیز ہے اسے نہ اندر میری بہن کو بٹھا دیے آپ ذرا اس خواب کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے اور واضح الفاظوں میں بات کریں یہ وہ نہ موڑا میں میں موڑا ہے لیکن پتہ نہیں وہ نہیں میں نے ایسا کیا جو دوسرا خواب ہے اس کو جو ہے وہ دوسرے کا ہے دوسرے کا ہی بتا رہی ہوں تو میری چھوٹی بہن جو ہے نا وہ اندر ہوتی ہے اندر جاتی ہے یعنی کہ جار کے اندر میں نہیں اندر گئی دوسری بڑی بہن ہے وہ بھی نہیں گئی ہم دونوں بھائی تو مجھے یہ کہتی ہوں کہ اندر وہ کوئی عورت ہے بتا نہیں بلاوا ہے کیا چیز ہے تو کہتی ہے بھائی یہاں نہیں میں نے اس نے میری بہن کو چھوٹی گندہ سے باہر نہیں بھیجا تو بس یہی مطلب ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنیش بھائی بات کر رہے جی میں بھائی میں فیصلہ باد سے بات کر رہی ہوں بھائی میرا تو کال یہ تھا کہ میں اور میری سسٹر ہیں ہم دونوں کہیں جا رہے ہیں تو نہ ہمیں نہ کوئی یاد نہیں ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ہی نا آپ کے گھر میں سے کسی لینا مر جانا ہے نہ اس سال میں تو میں ڈر جاتی ہوں تھی یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں تو وہاں نا ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تم سے تمہاری گھر میں سے نا کسی کی وفات ہو جانی ہے تو میں کہتی ہوں وہ کون ہے تو اس کے ساتھ ہی نا زمین ہوتی ہے نا مٹی ہوتی ہے تو وہاں سے نا مجھے اخبار کی طرح کا اتنا کاغذ ملتا ہے تو اس پہ نا Uh, میری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اور سال لکھا ہے نومبر تو نا میں ڈر جاتی ہوں میں کہتی تھی کہ اس کا مطلب میں نہیں مر جانا ہے تو نہ کہتے ہیں کہ ہاں اس سال میں جو بھی پیدا ہوا تھا نا اس میں مر جانا ہے تو میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہو جاتی ہوں تو, تو نہ ایک دم پھر نہ مطلب وہ مجھے کہتے ہیں کہ نا جو جس نے تمہیں کہا ہے کہ مر جانا ہے وہ عیسائی ہے کوئی مطلب کہ عیسائی مدد سے ہے تو اس طرح کی بات کرتا ہے تو میں نا ڈر کے نا ایک دم خوف سے میری آنکھ کھل گئی تو نہ میں بہت زیادہ میرا نہ دل دھڑک رہا تھا میں بہت زیادہ خوف دور یہ بتائیے کہ یہ خوف کب دیکھا آپ نے یہ تقریباً دس ماہ پہلے نا دسمبر کے مہینے میں میری نماز وغیرہ پڑتی ہیں آپ پابندی سے نماز پابندی سے نہیں کبھی چھوٹ دی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ یہ کام کیا کریں وعدہ کریں اس بات کا آپ میرے ساتھ آن لائن ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے نہیں بالکل نہیں میں میری پوری کوشش ہوتی ہے آپ کوشش न... نہ کریں کوشش لوگ کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی وعدہ مت کریں وعدہ ٹوٹ جاتا ہے کوشش کر لیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کوشش کریں نہ وعدہ کریں بس اس بات کا ارادہ کریں کہ ان شاء اللہ آج سے کبھی کوئی نماز جو ہے نہیں چھوڑوں گی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا صاحب اس سے پہلے رہانا بہن نے یہ پوچھا کہ وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ کسی مزار پر گئے ہیں وہاں دیے وغیرہ چل رہے ہیں اور پھر واپس آ جاتی ہیں دیکھیں یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ دوسرا خواب بھی اسی سے جو ہے وہ متعلق ہے کہ ان کی چھوٹی بیٹی اندر جاتی ہے وہاں ایک عورت ہوتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ کچھ متبلایا وغیرہ ہے नहीं. کیا ہے دیکھیں جو بھی ان پر مصیبتیں ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں नहीं. انہیں خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک کے نئے اولیاء اولیا کا وسیلہ پیش کرو اللہ سبارہ کا بتانا کی بار میں ان کے وسیلے سے دعا کرو ان کے وسیلے سے مانگو تو انشاءاللہ تمہاری تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی ولی سے محبت کرتا हुँ. ہے تو جن سے بھی ویسے تمام اولیاء کو جو ہے اشار ثواب کریں جن سے خاص محبت ہے ان کو ضرور اشارے ثواب کریں ان کے وسیلے سے دعا مانگیں انشاءاللہ شاء اللہ رب العالمین جو آپ مانگ رہی ہیں وہ کو ضرور فرما بات یہ ہے کہ جن سے ان کو خاص محبت یا جن کو ان سے خاص محبت دونوں باتیں باتیں جی بالکل ٹھیک ہے ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم, اسلام علیکم. علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ایمن بول رہی ہوں کراچی سے ایمن کراچی سے میں اگر غلط نہیں ہوں تو <تصفح> <بس> یہ آواز <تصفح> آپ خود ہی بتائیے تو زیادہ مطلب میں میں <تصفح> کنفیوژن کا شکار ہوں ذرا میں نے آپ کمپلیٹ کنفیوژن کے شکار نہیں ہو میں ایمن ایس کر رہی ہوں میں سار ایمن بات کر رہی ہیں کیسی آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ٹھیک ہے آپ آئیے ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکریہ آپ کی بہت دعا فرمائیے خواب کی تعبیر آپ کا پروگرام اکثر دیکھتی ہوں اسپیشل آئے بہت شکریہ اینڈ فین کا بھی پروگرام بہت پسند ہے مجھے بہت شکریہ اور ابھی مجھے خواب جو تعبیر پوچھنی ہے سمندر ہے بہت اونچائی پر آ رہا ہے بلڈنگوں کو کراس کر رہا ہے اور یہ مجھے اکثر ہی آتا ہے اور لائک نقصان بہت زیادہ ہے لیکن مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں بٹ وقت بھاگ رہی ہوں جیسے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مصیبت سے نکلنے کے لیے یہ کیا ہے اینڈ پہ جو ہوتا ہے کہ میں نکل جاتی ہوں مگر جب میں اٹھتی ہوں تو آئی تھنک سو ٹائرڈ اب یہ چیز میری تو پچھلے دو تین سال سے میں اکثر یہاں سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے دل میں اسلامی احکامات کے بارے میں بہت اچھا اچھے جذبات ہیں آپ عمل کرنا چاہتی ہیں بالکل دین اسلام سے آپ قریب ہونا چاہتی ہیں دین اسلام سے بہت قریب ہونا چاہتی ہیں wish, دنیا داری چھوڑنی بڑے بندے کو میں اچھا ایک بات بتائیے امن کے جیسے میں یہاں پر گفتگو کرتا ہوں اور ہمارے مختلف فورم سے مختلف باتیں ہوتی ہیں مختلف میرے پروگرامس ہیں ہم ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ڈیلیور کر پاتے ہیں کہ نہیں بہت کچھ ایک ریئلی میں کہ اتنا خوبصورتی سے آپ بیان کرتے ہیں ساری چیزوں کو احی. کہ وہ سیدھا دل پہ اثر کرتی ہیں اور انسان کی روح کو ہلا دیتے سم ٹائم رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں <سؤال> مطلب <ملکہ> <سؤال> کہ میں جو سوچ بھی تھی کہ میں کبھی شعبے سے ہٹ جاؤں گی احی. اور میں اس وقت آلموسٹ بہت زیادہ شعبے سے ہٹ بہت سارے کام چھوڑے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں کرنے ہیں بس اب میں مجھے نماز پڑھنی ہے مجھے اللہ تعباہ کرنی ہے مجھے یہ کام ہی نہیں کرنا ہے لیکن وہی چونکہ پھر سمجھ نما کچھ مجبوریاں ہوتی کہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے کچھ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منع نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ وہ کام کر لیں لیکن وہ کام کرنے کے دوران جب میری نماز چھوٹ جاتی ہے میں نہیں پڑھ پاتی گھٹرا کے قدار کرتی ہوں اس کو باہر کھودتی ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کیو ٹی وی کی وجہ سے مجھے پتا چلی میرے نالج میں آئی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نے ہمارے زندگی کے لیے کیا کچھ کہا مجھے اتنا معلوم ملا کیوں سے ان شاء اللہ ان شاء اللہ آپ کے اتنے پیارے سے کلمات کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ فلم سار ایمن تھیں اور ان کے جذبات بھی آپ نے سنے بات یہ ہے کہ یہ جذبات کیوں نہ ہوں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بات جب کسی بھی فارم سے ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل پہ وہ باتیں اثر کریں اور کیوں نہ کریں گی اس لیے کہ عام انسان کی باتیں نہیں ہیں یہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہیں. کیا ان سے پہلے فیصلہ باد سے بہن نے یہ پوچھا کہ دس ماہ پہلے یہ خواب دیکھا کہ یہ اور ان کی سسٹر کہیں جا رہی ہیں ایک آدمی ان سے کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو مرنا ہے اور بعد میں جی وہ پرچی اٹھاتی ہیں تو اس میں ان کا نام دکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نومبر میں انتقال کر جائیں گی اور اس کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہے اور سوچتی ہے کہ ایسا نہ کہ مر جاؤں دیکھیں اس کی قتم یہ تعبیر نہیں ہے کہ خدا خدا نا اس جہاں سے انتقال کر جائیں گی اس کی تعبیر میں آس کروں گا کہ یہ خواب تمبی کے قبیل مجھے سے مجھے ہے خواب تنبی وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن یا ایک عورت جو مومن ہوتی ہے وہ اگر مومنہ ہوتی وہ اگر راستے سے ہٹ جاتی ہے دیہی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتی نہ ایک کوشش کرتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے اسے خواب کہ اے انسان تو اب تک جس زندگی پر جس زندگی پر گامزن تھا وہ زندگی تیرے لیے بہتر نہیں ہے تیری وہ زندگی بہتر ہے جو ہم تجھے بتا رہے ہیں تو یہاں پر آخرت کی قبر کی یاد دلائی جا رہی ہے موت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ موت کو یاد کرو اور اپنی آخرت کی قبر کی تیاری جو اسپیچ کا رخ ہے جی ہاں دنیا کی طرف جو ہے آخرت کی طرف بالکل نماز پنجہانہ ضرور ادا فرمائے جو احکامات پر آپ پر لازم ہے بحث مسلمان آپ ضرور اسے ادا فرمائیں اس کے بعد جو ہے ایمن بہن کراچی سے یہ کہ اکثر خواب میں دیکھتی ہیں کہ سمندر ہے طوفان ہے پانی آ رہا ہے دیکھیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا دیکھیں میں جنید بھائی اسے یو ٹرن کہتا ہوں زندگی کا کہ دیکھیں سمندر ہے سمندر جو جی ہے طوفان کی نشانی ہے طفان بھی آ رہا ہے پانی بھی آ رہا ہے تو جس شعبے سے یہ وابستہ <تصفح> ہے تو میں اشارہ کروں گا کہ وہ آپ کے لیے بھی بالکل آیا ہے کیا <تصفح> ہے کیا نہیں ہے لیکن انہیں اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا <تصفح> <تصفح> اور یہاں پر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام سے جتنا کی قریب آ رہی ہیں اتنا ہی زیادہ انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے اور آخر کی جتنی تیاری کر رہی ہیں اور جتنا قریب آنے کی کوششیں کر رہی ہیں ان کی کوششیں نہیں جائیں گی بلکہ بالآخر ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں جی <تصفح> بات یہ ہے پہ جا رہا ہوتا ہے تو ایک آتا ہے یو ٹرن اور ایک آتا ہے راؤنڈ اباؤٹ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ زندگی راؤنڈ اب کی گرد گھومتی رہتی ہے گھومتی رہتی ہے گھومتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زندگی کی مدت ختم ہو جاتی ہے لیکن بہت ہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں بلکہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ان کے اوپر کہ وہ راؤنڈ اب سے گزر کے دوبارہ جب چلتے ہیں تو ان کو ایک یو ٹرن میسر آ جاتا ہے بس اپنی گاڑی کے بریک پر پاؤں رکھے اور اگر یو ٹرن ملا ہے تو فورن اس کو اویل کریں راستے بہت خوش ہیں اور سڑکیں بہت السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں شہلا بول رہی ہوں لاہور سے جی فرمائیے میں شہلا ہوں لاہور سے بول رہی ہوں جی فرمائیے بہن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میری ایک کرسچن فرینڈ ہے وہ مجھے انوائٹ کرتی ہے کہ تم ہمارے گھر آؤ اور ہمارے یہاں ایک مطلب پری ہے اور پر میں تم نے شامل ہونا ہے اور میں جاتی ہوں وہاں پہ پرے دیکھتے ہیں ایون مل کے کہ وہ کہتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد ہم جو ہے نا پرے کریں گے ان کا روزہ ہوتا ہے نا تو میں ابھی جاتی ہوں پرے بھی کرتی ہوں تو وہاں نا میرا بیگ اور جوتا گم جاتا ہے تو میں پھر دوستوں کو کہتی ہوں کہ میرا بیگ گم گیا میرا جوتا گم گیا ہے تو اسے ڈھونڈ کے لوگ وہ کہتے ہیں اچھا اچھا پریشان اب بتائیے کہ وہ میرا بیگ ڈھونڈ دیتی ہے میری چیزیں مجھے مل جاتی ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اٹیچمنٹ کتنی ہے آپ کی اس فرینڈ کے ساتھ کچھ خاص نہیں ہے میں ایک لاسٹ فیلو تھی وہ یہ بتائیے کہ آپ میرڈ ہیں ہلو ہلو آپ میرڈ ہیں نہیں جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی اوکے صاحب فرماتے ہیں کہ المرء یو رفو الخلی کہ جو شخص ہوتا ہے کوئی بھی انسان ہو وہ اپنے دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے جیسے اس کے ہم نشیں ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کا بھی اسے بھی پہچانا جاتا ہے بات یہ ہے کہ ایسے دوست ڈھونڈنے چاہیے ایسے ہم نشیں ڈوننے چاہیے کہ جو انہیں اللہ اور اس کے رسول سے بلائیں ایسے دوست ایسے ہم نشیں نہ ڈھونڈے جائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے خواب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے لیے ان کی دوستی بہتر نہیں ہے انہیں بالآخر خدا نہ ان کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں یوکرین سے بات کر رہی ہوں جی فرمائی تین سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ Uh, پہلے میرے وہ خواب میں پانی کافی آتا ہے جیسے کہ وہ دریا ہو جیسے uh -huh. پر پانی کبھی میری طرف آتا ہے کبھی پانی میں کھڑی ہوتی ہوں اور دوسرا خواب کیا ہے uh -huh. میرے اوپر والے گاؤں تھے وہ سب گر گئے پہلے گر گئے تھے اس کے بعد تھوڑا سا اونچا بولیں گی ہاں جی تھوڑا سا اونچا بولیں گی ہاں جی میرے اوپر والے دانت نا سب گئے ہیں وہ میں نے خواب پہ دیکھا تھا اچھا خواب میں دیکھا تو وہ دانت گر کے جو ہے ہتیلی پہ گرے یا زمین پہ گر گئے ہیں پہلے جو پچھلے والے دو کھڑکے تھے اس کے بعد جو باقی اوپر والے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بعد میں سب نہیں اوریجنلی تو آپ کے دانت نہیں گرے نا الحمد للہ ٹھیک ہے میں اچھا نہیں میں پوچھنا یہ چاہ کہ ہتیلی پہ گرے یا زمین پہ گرے ام، پتا نہیں میں پوچھا اچھا ٹھیک آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں یو کے سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم جی کون اور کہاں سے جی بات کر رہی ہوں لاہور سے جی فرمائیے مجھے میں اپنا خواب بتانا تھا کہ میں کنٹینیوسلی ایک دیکھتی رہتی ہوں مختلف سوٹوں میں جانور باتیں کر رہے ہیں مجھ سے ڈائریکٹلی خاص طور پہ جو گھوڑا ہے یا اس طرح کے جانور نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طرح وہ گھوڑے نماز پڑھ رہے ہیں کس hmm. طرح کے میں نے خواب دیکھے اور جانور پاک کر رہے ہوتے ہیں اور انسانوں کی زبان میں یہ نہیں کہ مطلب میں پانچ وقت کی نمازی ہوں اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں تو مجھے اس خواب کا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ موسٹلی کبھی کوئی جانور اور زیادہ تر کھونے اچھا آپ نے کیا فرمایا کہ پانچ وقت ماشاء اللہ آپ نماز ادا کر دیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے آپ کا بہت شکریہ کی ان سے پہلے یو کے سے بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں جو ہے وہ پانی دیکھتی ہیں دریا کی صورت میں چشموں کی صورت میں اور کبھی یہ دیکھتی ہیں کہ وہ پانی کے اندر کھڑی ہیں دیکھیں خواب میں پانی دیکھنا اگر صاف پانی ہے گندا پانی ہے تو وہ ایمان میں کمزوری کی نشانی ہے اس کا ایمان کمزور اگر صاف پانی ہے وہ کھڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنا وہ ڈوبی ہوئی ہیں جتنا ان کا جسم کا حصہ پانی میں ہے اتنا ہی زیادہ ان کا ایمان کبھی ہے اور پانی اگر بہت زیادہ ہے اور اس میں کڑی ہے اس کا مطلب یہ کہ ایمان ان کا ہے انہیں ایمان کو اور مضبوط کی ضرورت ہے دوستو خواب یہ دیکھا کہ اوپر کے دانت ان کے گر گئے یہ خواب ایک دو مرتبہ دیکھ چکی ہیں اس کی تعبیر یہ کہ جتنے دانت ان کے گرے ہیں اللہ رب العالمین اتنے ہی شمار میں انہیں نحمت عطا فرمائے گا اچھا شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام جی جی بات کر رہا ہوں کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کود سے رہی کوئد سے بات کر رہی فرمائیے فرسٹ ٹائم میں نے آپ کو کال کیا ہے جی فرمائیے اللہ کا شکر ہے کہ گھر سے ہی آپ کو نمبر مل گیا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہوں جس کے لیے پوچھنا تھا نئے میرے ہیں ہو گئے ان کا استحال ہو گیا تو وہ میرے بار گھر میں آتے ہیں کبھی ان کا انتقال تو ہو چکا ہے نا واپس سے آتے ہیں ان کا انتقال واپس میں رو رہی ہوں پتا نہیں ابھی سے ہیں بھی اچھا آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے نہیں نہیں میرے فادر کا آپ کے فادر کا ٹھیک ہے اور وہ خواب میں آتے ہیں اور روتے ہیں کیا نہیں ہیں ایکچولی میں کیا دیتی ہوں کہ واپس ان کا انتقال ہو گیا ہے اچھا واپس انتقال ہو گیا ٹھیک ہے ہوں ہوں ہوں اچھا اچھا خیال شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ناظرین ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید خواتین نوزرات اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کوئٹ کی کال کے حوالے سے جی دیکھیے بہن نے یہ خواب دیکھا کہ والد مرحوم جو ہے وہ خواب میں آتے ہیں اور وہی مناظر کے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ کفنایا جا رہا ہے تو مرحوم کو خواب میں زندہ دیکھنا تو یہ بہت اچھا شگون ہوتا ہے لیکن مرحوم کو خواب میں موت کے مناظر میں دیکھنا موت کے لمحات میں دیکھنا یہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انہیں اس سالے ثواب کی ضرورت ہے تو آپ انہیں اس سال ثواب زیادہ سے زیادہ پیش ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں بات یہ ہے کہ اولادیں جو ہیں ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوا کرتی ہیں وہ اولاد بڑی سعادت مند ہے وہ اولاد بڑی نیک ہے اس اولاد پر اللہ کا بہت کرم ہے جو اولاد اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں بھی کیا کرتی ہے اور وہ اولاد تو کیا ہی ان کی بات ہو کہ جو ان کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا کرتی ہے اور یاد اس انداز سے رکھا کرتی ہے کہ ان کے نام سے صدقہ جاریہ کو منصوب کیا کرتی ہے آج اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی بے شک خدمت کریں اور خدمت کر کے اپنی جنت کی ضمانت مکمل طور پر لے لیں لیکن اگر آج آپ کے والد آپ کے درمیان نہیں ہیں آج اگر آپ کی والدہ آپ کے درمیان نہیں ہے تو میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ ولہ وہ اس وقت منتظر ہیں کہ ہماری اولاد چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو چاہے کنوین کنٹریز میں ہو چاہے یوروپ میں ہو چاہے بنگلہ دیش میں ہو متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب میں ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو کاش کی ہماری اولاد ہمیں ایسا ثواب کریں یاد رہے ناظرین کہ ہمارے والدین چلے جاتے ہیں ہمارے چاہنے والے چلے جاتے ہیں ہم ان کی زندگی میں اگر ان کی قدر نہیں کر سکتے ہم نے نہیں کی تو اب تو کم از کم ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ایسا ثواب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبروں میں راحتیں عطا کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی رات ایک بجے پاکستانی وقت کے مطابق یورپ اسپیشل میں تب تک کے لیے اپنے میزبان جنید اقبال اور مفتی سہیل رضا انجدی صاحب کو اجازت دیں لیکن یاد رہے جی ون سائٹ کراچی پہ آپ کے خطوط کے ہم منتظر رہیں گے اجازت دیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا ہم مناظر اللہ